والفرقان الحbiid اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم ويعطيكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حِيثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عَلَى الله مَا لا تعلمون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً هدا وفريقاً حق عليه مضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اللہ سبحانه وتعالی نے اہل اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقہ کار اور آداب سکھائے ہیں اور جو کوئی ان آداب کو اپنائے اور اللہ تعلی کے مقرر کردہ طریقہ کار پر گامزن ہو جائے یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے دنیا جونجو جوں ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کے رہن سہن کے انداز میں قدرے واقع ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسلام کا یہ نہیں کہتا کہ آپ ترقی کی منازل کو طے نہ کریں اور اپنے اندر نکھار بہتری پیدا نہ کریں بلکہ اسلام کچھ حدود متعین کرتا ہے کہ آپ جس قدر چاہیں ترقی یافتہ بن جائیں اور اپنے رہن سہن اور معاشرت میں جتنی چاہیں تبدیلیاں پیدا کر لیں جس قدر چاہیں اس کی اصلاح کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو حدود شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہیں انہیں نہ توڑا جائے ان حدود اور ان دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ جو تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں جو اصلاح کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تو معاشروں میں جہاں اور بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لباس کے اندر بھی نظر آتی ہے اور شریعت اسلامیہ نے لباس کے بھی کچھ حدود اور کچھ قیود مقرر کیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے لباس پہننا ہے ایسا پہنے جو آپ کو اچھا لگے آپ کو جچے لیکن جو طریقہ کار شریعت نے متعین کیا ہے جو حد بندی شریعت نے مقرر کی ہے آپ اسے نہیں توڑ سکتے لباس کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سورہ اعراف میں ایک اس کی ڈیفینیشن حد بندی اور تعریف کی ہے لباس کی کہ لباس اسلام کی روح سے کیا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں لباس کسے کہا جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم کم اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے یواری واری وریشا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے اور باہر سے زینت بھی ہے وہ باس التقا رالی کا خیر اور تقوے والا لباس ایسا لباس جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زیب تن کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے رالی من آیات اللہ اللہ یدک یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو لباس کہتا ہے جو انسان کے سطر کو اپنی اوٹ میں کر لے انسانی جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے چھپا لے اب ذرا ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھ لیں کہ اوٹ وہ کیا ہوتی ہے مثال کے طور پہ جس طرح یہ دیوار ہے اس دیوار سے پیچھے کیا کچھ ہے کوئی پتہ نہیں اور جس طرح مثلا یہ پردہ لٹکا ہوا ہے اس پردے کے پیچھے کس قسم کی ساخت ہے کیا کچھ ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا پردے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں اوٹ اسی طرح چھپانے کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے کبر کا بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یو کب اللہ الار و یو على الليل اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کبر چڑھا دیتا ہے آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بچے سکولوں میں پڑھنے والے اپنی کتابوں پر کاپیاں پر کور چڑھاتے ہیں اس کور کو انگریزی میں ٹیپنگ بھی کہتے ہیں ٹائٹ کر کے کسی چیز کے اوپر کوئی دوسری چیز چڑھا دینا اس کا نام ہے کور لیکن کور کے چڑھ جانے سے جس چیز پر کور چڑھا ہوتا ہے اس کی ساخت چھپتی نہیں ہے صرف اس کی رنگت اور اس کے اوپر لگے ہوئے اندرونی عیب وہ چھپ جاتے ہیں کور کی وجہ سے لیکن اندر سے نظر آتا ہے کہ اس کتاب کا حجم اس کاپی کا حجم یا جس چیز پر بھی کور چڑھایا جائے اس کا حجم کیا ہے کیسا ہے اس کے ابھار خد و خال اتار چڑھاؤ وہ سارا کچھ نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے یہ فرق ہے اوٹ اور کور کے درمیان اور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لباس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نادل کیا ہے یواری سو آتی کم جو تمہاری سو کو تمہارے سطر کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے سادہ لفظوں میں لباس ایسی چیز کا نام ہے جس کو زیب تن کرنے کے بعد بندے کے انسان کے جسم کے خد و خال وہ نمایاں نہیں ہوتے یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے لباس کی ڈیفینیشن حد بندی تعریف کی ہے پرانے مجید فرقان حمید میں اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس جسے بندہ پہنتا ہے ایسا کپڑا جو زیب تن کرتا ہے جس کو پہننے کے بعد اس کے جسم کے ابھار اونچ نیچ خد و خال نظر آتے ہوں اس کے تنگ اور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یا اس کے باریک اور پتلا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بیان کردہ اس تعریف کے مطابق وہ کپڑا لباس نہیں ہے اگر ایسا لباس کسی نے پہنا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا کی اس فرمان کے مطابق وہ لباس پہننے کے باوجود بڑھانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو ٹوک لفظوں میں بیان کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن فانی من امتی من اہل نار میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں لم آراہ میں نے انہیں نہیں دیکھا کیا مطلب کہ میرے اس زمانے میں وہ موجود نہیں ہیں میرے بعد وہ لوگ ظاہر ہوں گے فرمایا قوم ان میات ان کا ادنا بل بکر یزون کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے جو وہ لوگوں پر برسائیں گے اور دوسرا گروہ فرمایا نسا ان کاسیات ان ایسی عورتوں کا گروہ ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہیں نشا عورتیں ہوں گی کاسیات انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن آری اس کے باوجود وہ برہنہ ہیں یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لباس کی جو حد بندی کی ہے جو تعریف کی ہے وہ ان کے لباس پر صادق نہیں آئے گی کپڑے انہوں نے پہنے ہوں گے لیکن ٹائٹ تنگ باریک جسم چھلکتا نظر آتا ہے جس میں سے جسمانی خد و خال نظر آتے ہوں محسوس ہوتے ہوں یہ لباس مرد پہنے چاہے عورتیں وہ لباس نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا کاشیات عاریات لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی ملات ان ممیلات یہ عورتیں مردوں کی جانب مائل ہونے والیاں اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں یعنی جو عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول یہ شریف عورتیں نہیں ہیں یہ ایسا ادھورا اور اریا قسم کا لباس پہنتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ لوگ ہمارے جسم کو دیکھیں اس کی تعریف کریں اور ہم پر فریختہ ہوں اور یہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا اوس ہن کا اصلی ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے سر کے بال وہ سارے اکٹھے کر کے اور جمع کر لینے والی ہیں سر کے پیچھے فرمایا لایت خلن جنا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی والا یدنا ریحا اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی وہ اناری ہاں ہاں اللہ تم مسیراتی کا حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے لباس ایسی چیز کو قرار دیا ہے جو انسانی جسم کو انسان کے سطر کو اچھی طرح سے چھپا لے اور انسانی جسم کے خود و خاد اس میں سے نمایاں نہ ہوں تو آج کل یہ جو انتہائی تنگ قسم کا لباس رواج پا چکا ہے اللہ سبحانہ ہرا ہوا تعالیٰ کے اس فرمان کے روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لباس نہیں ہے تنگ سی پینٹیں کے چلتے پھرتے ان کے ہپس کے ابھار واضح نمایاں نظر آتے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو لباس نہیں کہتا کیونکہ لباس کیا ہے یوواری سواتیکم جو تمہارے سو کو شرمگاہوں کو اپنی اوت میں کر لیتا ہے اور اتنا تگ لباس کہ جس سے جسم بالکل پھنس جائے جس کے اندر اس لباس کے درمیان اور جسم پر پینٹ کر لینے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا اتنی ٹائٹ قسم کی شرطیں نوجوانوں نے پہنی ہوتی ہیں کہ ان کا ایک ایک انگ انگ نظر آتا ہے صرف اوپر سے کپڑے کا رنگ ہے جو اس کی چمڑے کا رنگ نظر نہیں آنے دے رہا بگر جسم پہ پڑنے والا ایک ایک بل وہ محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تھا کی عدالت میں یہ لباس نہیں ہے یہ لوگ بے لباس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ قرار دیا ہے پھر اتنی تنگ پینٹیں اور شرٹیں کہ جب یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو ننگے ہو جاتے ہیں مسلمان مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گٹنوں تک ہے اور ان کی شرٹیں پینٹ سے باہر نکل جاتی ہیں اور پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہوتی ہیں بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لباس باس کی ایک حد بندی یہ بیان کی اور اس کے بعد فوراً خبردار کیا ہے یا بنی آدم لا يفتننکم کم شیتان کما اخراجہ ابابئی کم منل جننا اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا ینزیما لیباس ہوما ہوما سو ہی نے ایسا منصوبہ تیار کیا کہ جس کے نتیجے میں اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا سے ان کا جنتی لباس چھین لیا اور ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی خبردار کر رہے ہیں کہ یہ چیز لباس کہلاتی ہے اور تم نے اس کو لادم پکڑنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں گمراہ کر دے اور تمہارا لباس تم سے چھین کر تمہیں ننگا کر دے اور یہ کام کر کے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے آدم و ہوا کو وہ دانا شجرہ ممنوعہ کا کھانے پر اکسا کے ان کا لباس اتروا کے انہیں جنت سے نکال دیا تھا اگر شیطان تمہیں بھی بے لباس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا تم تو پہلے ہی جنت سے باہر ہو جنت میں داخلہ کیسے ہوگا یعنی یہ بے لباس ہونے والا کام اتنا برا ہے کہ جنت میں یہ نہیں چلتا اور یہ بندے کو جنت کے اندر سے باہر نکال پھینکتا ہے جو جنت میں جانے کی کوشش و کابش کر رہے ہیں وہ تو اس کام سے کوسوں دور رہیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے بے ایمان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے شیطانوں کو پوری دنیا کے بے ایمان لوگ ان کو تو لباس کی کوئی پروا اور فکر ہی نہیں وہ تو جو دو چار ٹاکیاں ان کے جسم پر ہیں وہ تو اس کو بھی اتارنے کے لیے بیتاب پھرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اندھی تقلید کرنے میں پتہ نہیں کتنی خیر ہے جب ہم ان جیسا لباس پہنیں گے تو شاید ہم معاشرے میں باعزت نظر آئیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ابتا ہوں نہ یہ کافروں کی اتباع کر کے ان کی نقالی کر کے ان کی نقلیں اتار اتار کے عزت چاہتے ہیں فل عزت اللہ جمی آ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو اللہ کی باتوں کی اتباع کرتا ہے وہ عزت والا بنتا ہے اور جو یہود نصارہ کی اتباع کرے شیطان کے پیچھے چلے وہ عزت والا نہیں وہ ذلت والا ہوتا ہے اور فرمایا بیدا فہلو فاحش نا با جب یہ کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی ہمارے ابا و اسی طرح کرتے رہے تھے اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے یعنی اس کے جواز کے لیے پھر ادھر ادھر سے دلیلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں کسی مولوی صاحب سے کوئی فتوا مل جائے اس کے جواز پر لہذا ہم یہ بے آئی والا کام جاری رکھیں حالانکہ اللہ صبح تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک اور والے لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ مسلمان کا لباس کیا ہے یواری واری سو آتی وری جو جسم کو اچھی طرح سے چھپا لیتا ہے انسانی جسم کے خد و خال کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور وہ لباس جو انسانی جسم کے خد و خال کو ظاہر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاسیات و آریات ایسا لباس پہننے والے لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگے آگے چل کے اللہ تعالی فرماتے ہیں الما حرما ربی الفا فواہشا ماں دہرا منہاوا ماں بتن و اتما وغیر اللہ نے ہر قسم کی ظاہری باتنی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے بغاوت کو حرام قرار دیا ہے گنا والے کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ انتشری کو بلّہ مالب نظر بھی سلطانہ وہ انتقول اللہ مالا تعالمون اللہ نے شرک کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ باتیں اللہ نے کہی ہیں وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا لباس اس کی جو حد بندی شریعت اسلامیہ نے متعین کی ہے اس کو ملغ خاطر رکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو اپنانا یہ الحد ضروری ہے مومن آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن آدمی کا اظہار اس کی شلوار الا انصاف الساقین نصف پنڈلی تک ہے یہ ایک معیار مقرر کر دیا کہ لباس اس کا کھلا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو جسم کے خدو خال کو ظاہر کرنے والا نہ ہو اور اس نے جو اظہار پہنا ہے تہمد ہے شلوار ہے کوئی بھی چیز ہے وہ اس کی نصف پنڈلی پر ہو اس کی آدھی پنڈلیاں ننگی ہو مسلمان مرد کی ہاں اگر کبھی یہ نصف پنڈلی سے کچھ نیچے آ ہی جائے جب تک یہ ٹخنوں سے اوپر رہے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ایزار اتنا نیچے آ جائے کہ ٹخنوں تک پہنچ جائے ٹخنوں کو چھپا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سلا تھا تم لم اللہ ولادر ولاو ذکیم ولاحم عذاب علیم تین بندے ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا نہیں اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ابو رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا من یا رسول اللہ خواب اے الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بندے کس قسم کے ہیں کون لوگ ہیں کہ نہ جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا خواب یہ تو تباہ و برباد ہو گیا خسارے اور نقصان میں چلے گئے آپ نے فرمایا المنان پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو نیکی کرتا ہے نیکی کر کے احسان کر کے پھر احسان جتلاتا ہے بل ملفک سلاتا ہوں دوسرا بندہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے تیسرا فرمایا وہ مسبل اپنے اظار کو اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا یہ معمولی جرم نہیں اتنا بڑا جرم ہے شلوار کو ٹکنے سے نیچے پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور یہ تکبر کی علامت ہے کہ مسلمان مرد کا اظہار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور اظہاری من الخلا اظار کو لٹکانا سلوار تخنوں سے نیچے چلی جانا یہ تکبر کی علامت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میری سلوار تخنوں کے قریب تھی صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا عرفا ادارک سلوار اونچی کر میں نے تھوڑی سی اونچی کی آپ نے فرمایا اور اونچی کر میں نے تھوڑی سی اور اوپر کر لی آپ نے فرمایا اور اونچی کر میں نے اور اوپر کی حتا کے نصب پنڈلی تک پہنچ گئی فرماتے ہیں فماز بہدو اس کے بعد سے لے کر اب تک میں اس کا بڑا اہتمام رکھتا ہوں کہ شلوار آدھی پنڈلی سے بھی نیچے نہ جائے مسلمان کا اظہار گھٹنوں تک ہے تو شلوار اگر نصب پنڈلی پر ہو تو یہ این میارا روی ہے کیونکہ گھٹنے کو ننگا کرنا منع ہے اور ٹکنے کو چھپانا اور ڈھانپنا یہ منع ہے اور اس کے این درمیان میں پنڈلی کا نشخ بنتا ہے تو کچھ لوگ بیچارے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شلوار کو آدھی پنڈلی پہ رکھنا یہ تو تشدد ہے خامخا کا تشدد نہیں یہ این میا روی ہے میاں روی کیا ہوتا ہے کہ دو ایسے کام جن میں گناہ ہے ان کے این درمیان میں رہا جائے نصب پنڈلی سے نیچے جائے گی تو پھر بھی خدشہ ہے کہ وہ ٹکنے تک پہنچ جائے اس سے زیادہ اوپر جائے گی تو خدشہ ہے کہ گھٹنے بھی ننگے ہو جائیں تو نشر پنڈی پہ شلوار رکھی جائے یا اس کے قریب قریب رکھی جائے تاکہ کسی بھی صورت اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی بغاوت اور نافرمانی نہ نا ہو سکے یہ ایک اہم ترین کام ہے اور لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز کے وقت تو شلوار کو ٹکنوں سے اونچا کر لیا بعد میں پھر نیچے مسلمان مومن آدمی کا اظہار ٹکنے سے ہمیشہ انچا رہنا چاہیے اور اتنا اونچا ہو سلوار اتنی انچی ہو کہ کبھی کسی بھی وقت ٹکنے سے نیچے پہنچنے نہ پائے کئی لوگ سلوار کو ٹکنے سے بالکل قریب تھوڑا سا اونچا کر کے رکھتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے بار بار شلوار تکنے سے نیچے چلی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی فرمایا کر رہا یئر آ کے آہا ایک آدمی اپنی بکریوں کو کسی دوسرے کی زمین کے پاس پاس اگر چرائے گا تو خدشہ ہے کہ بکریاں دوسرے آدمی کی زمین میں سے چرنے لگ جائیں تو جب ایک ممنوع علاقے کے پاس پاس بارڈر کے اوپر اوپر رہیں گے تو غلطی سے بارڈر کراس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لہذا جو حد مقرر کی ہے اس سے اتنا دور رہا جائے کہ اس کے قریب ہونے کی بھی امید نہ ہو ارا وہ اللہ ہی مہارم ہو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی چراغاہ اللہ کی مہار حرام کردہ چیزیں ہیں لہذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اتنا دور رہو کہ کبھی اس کے قریب جانے کی نوبت بھی نہ آئے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے یہ مسلمان آدمی کا لباس ہے کبھی گلیوں بازاروں میں بھی آپ ننگے سر نہیں گھومتے پھرتے نظر آئے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آج کل کچھ لوگ نماز کے وقت سر ڈھانپنے کا کچھ اہتمام کر لیتے ہیں آگے پیچھے ننگے سر جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت ہے کہ بندہ ہر وقت ننگے سر گھومتا پھرتا رہے ہاں کبھی ننگا سار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں پھر خواتین ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے تخنوں کو اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ کر چھپا کے رکھیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سور نبی داود کے اندر حدیث آتی ہے کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فی درعن بغیری ازارن اس وقت کپڑے اتنے زیادہ ہوتے نہیں تھے کہ اگر عورت کے پاس دو کپڑے ہوں ایک کو اپنے لیے دوپٹے کے طور پہ استعمال کر لے اور دوسرا کپڑا اپنے سارے جسم کے گرد لپیٹ لے اظہار نہ بھی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی آپ نے فرمایا نعم ہاں ادا کا نرسابتی نماز ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا کھلا ہو کہ عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ وہ ڈھک لے چھپا لے نماز کے اندر یعنی عورت کا پاؤں وہ نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے اور مرد اس کا ادار کیا ہے وہ نصف پنڈلی پہ آدھی پنڈلی اس کی نگی ہونی چاہیے یہ اظہار ہے عورت کا اور مرد کا اور لباس عورت اور مرد دونوں کا وسیع کھلا ہاں آگے ڈیزائن آپ جیسا مردی بنا لیں شریعت نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی آپ نے بٹن کہاں پہ لگانے لگانے بھی ہیں کہ نہیں لگانے شریعت اس کے اوپر آپ کو پابند نہیں کرتی لیکن کم از کم لباس ایسا ہو جو آپ کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرنے والا نہ ہو اللہ سبحانہ خانہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما توفیقی اللہ بلّا علیہ تو وہی